بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمت الله وبركاته الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله السمع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه سوره بقره کی آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 12 کا ان شاء اللہ آج ہم ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے اور اس کی تلاوت کریں گے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ ہم المفسیدون يَشْعُرُونَ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت ڈالو تو کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں سن لو یقیناً وہی تو فساد ڈالنے والے ہیں اور لیکن وہ نہیں سمجھتے جب منافقین سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ یعنی کفر معاصی کا ارتکاب نہ کرو کافروں کے ساتھ یاریاں نہ لگاؤ مسلمانوں کے بھید ان کے دشمنوں کو نہ دو اور کافروں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکا کر جنگ کی آگ نہ سلگاؤ تو کہتے ہیں دراصل ہم ہی تو لوگ اصلاح کرنے والے ہیں اور مسلمان اور کافروں سے مدارات سے کام لیتے ہیں اور ان کے درمیان اصلاح کرتے ہیں مسلمان کیا اصلاح کریں گے اس طرح انہوں نے حقائق کو تبدیل کر کے زمین میں فساد پھیلایا اور ظاہر کیا کہ ان کا عمل فساد فی الارض نہیں بلکہ اصلاح بین الناس ہے اللہ تعالی نے ان کے ذام باطل کی تردید کی ہے کہ ان سے بڑھ کر کوئی فسادی نہیں ہو سکتا اور اس سے بڑا فساد اور کیا ہوگا کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جائے لوگوں کو اللہ کے دین سے روکا جائے اور اللہ کے اولیا کو یعنی جو اس کے دوست ہیں ان کو دھوکہ دیا جائے اور اس کے دشمنوں سے دوستی کی جائے اب بھی مسلمانوں میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک کو اولیاء کا ادب بدعات کو الہی کا ذریعہ سمجھتے ہیں کفار سے دوستی اور ان کے غلبے کے لیے کوشش کو حالات کا تقاضا قرار دیتے ہیں مسلمانوں کی نسل کشی کو خاندانی منصوبہ بندی کہتے ہیں بدکاری بے حیائی پھیلاتے ہیں اور اسے عورتوں کے حقوق کا نام دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ عورتوں کے حقوق کا تحفظ ہے ہر برے سے برا کام نام بدل کر خوشنما بنا لیتے ہیں کچھ لوگوں نے تو زنا کو متا اور حلالہ کا قرار دے دیا گانے بجانے موسیقی کو قوالی کو روح کی غذا سمجھنا شروع کر دیا اور نشہ آور مشروبات کو نبید کا نام دے کر حلال کر رکھا ہے یہ سب منافقت کے مظاہر ہیں منافقین اپنے اسلام کے جھوٹے دعوے کی بنیاد پر مومنوں سے میل جول رکھتے ہیں لیکن ان کی اصل دوستی یہودیوں سے تھی وہ یہودیوں کو جنگ پر اکساتے ان کی پوری کوشش تھی کہ اسلام مٹ جائے اہل اسلام نیست و نابود ہو جائیں اپنے ان مضمون مقاصد کے لیے وہ دیگر لوگوں کو بھی تیار کرتے انہیں اپنی تائید کے لیے نصرت کی یقین دہانیاں کرواتے کہ تم آؤ ہم تمہارا ساتھ دیں گے حالانکہ وہ اپنے ان دعووں کے اندر جھوٹے اور کتنی کھوکھلے تھے جیسے کہ اللہ رب العالمین نے سورت الحشر کے اندر فرمایا الم تر إلى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا احل أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا کو قُوتِلْتُمْ س واللہ کیا ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے منافقت کی وہ اپنے ان بھائیوں سے کہتے ہیں جنہوں نے اہل کتاب میں سے کفر کیا یقیناً اگر تمہیں نکالا گیا تو ضرور بے ضرور ہم ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے اور تمہارے بارے میں کبھی بھی کسی بات کو نہیں مانیں گے چاہے وہ کسی کی بھی ہو اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ضرور بھی ضرور ہم بھی تمہاری مدد کریں گے اور اللہ شہادت دیتا ہے کہ بلا شبہ وہ یقیناً جھوٹے ہیں اور سورہ اعراف میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد مت پھیلاؤ سورة النساء میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَقُولُوا نَطَاعَهُ اور وہ کہتے ہیں اطاعت ہوگی پھر جب تیرے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ رات کو اس کے خلاف مشورے کرتا ہے جو وہ کہہ رہا تھا یعنی جو کہا اس کے خلاف مشورے شروع ہو جاتے ہیں اور اللہ لکھ رہا ہے جو وہ رات کو مشورے کرتے ہیں سیدنا نژ بن عرقم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں ایک غذبے میں شریک تھا میں نے عبداللہ بن عبی کو یہ کہتے ہوئے سنا لوگو تم ایسا کرو گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ ہیں انہیں کچھ نہ دو تو وہ خود رسول اللہ کو چھوڑ جائیں گے اور ان سے الگ ہو جائیں گے اور اگر ہم اس لڑائی سے لوٹ کر مدینہ پہنچے تو جو عزت والا ہے وہ ذلت والے کو نکال باہر کرے گا میں نے عبداللہ بن اوبئی کی یہ بات اپنے چچا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو بیان کر دی یا سیدنا عمر سے بیان کر دی انہوں نے یہ بات رسول اللہ علیہ صلاحت وسلام سے کہہ دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور میں نے یہ سارے کا سارا واقعہ بیان کر دیا آپ نے عبداللہ بن عبئی اور اس کے ساتھیوں کو بلایا مگر وہ مکر گئے اور کسمیں کھانے لگے کہ اللہ کے نبی ہم نے تو ایسا نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جھوٹا اور عبداللہ بن ابی کو سچا جانا مجھے اتنا رنج ہوا کہ کبھی مجھے ایسا دکھ نہیں ہوا پھر میں اپنے گھر میں بیٹھ گیا میں نے چچا سے کہا میرا خیال نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری تکذیب کریں گے اور تم پر ناراض ہوں گے یعنی چچا نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا پھر اسی وقت اللہ رب العالمین نے سورہ منافقون نازل کر دی تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور سورہ منافقون پڑھ کر سنائی اور فرمایا زید اللہ نے تجھ کو سچا کر دیا سحی بخاری کتاب التفسیر اور سحی مسلم کتاب صفات المنافقین کے اندر یہ حدیث موجود ہے اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ کس طرح یہ منافقین جو ہے پروپیگنڈا کرتے تھے مزید تفصیل ان کی اگلی آیات میں انشاءاللہ آئے گی تو میرے محترم بھائیو ایک سوال کل کیا گیا تھا کہ یمن کے علاقوں پر سعودی عرب یا جو عرب اتحاد ہے انہوں نے اسی طرح قبضہ کر رکھا ہے جس طرح کشمیر پر انڈیا نے قبضہ کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال بہت عجیب و غریب اور بے حدا ہے کیونکہ کشمیر پر قبضہ کرنے والے وہ ہیں جو کفار اور مشرقین ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کا غلیز ترین اور گندہ مشرق قرار دیا اور جن کے خلاف جہاد کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسی علیہ السلام کے ساتھ مل کر جہاد کرنے والے جو یہودیوں کے خلاف لڑیں گے اس کے ساتھ قرار دیا جو کہ نسائی اور مسند احمد وغیرہ کے اندر موجود ہے جبکہ یمن کا ایشو یہ ہے کہ یمن کے اندر ایران اور دیگر ممالک نے اپنا فت فتنہ پھیلانے کے لیے اور بالخصوص اس کے اندر یورپین امریکن اور ان کا ایران کے ساتھ سارا معاہدہ وہ شامل ہے ان کا مقصد کیا تھا کہ سعودی عرب کو گھیرا جائے وہاں پر عقیدہ توحید اسلام غلبہ اسلام قرآن کی ترویج اس کو روکا جائے اب دیکھیں کچھ لوگ سعودی عرب کے اندر رہتے ہیں یقینا وہاں پر سختیاں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں مشکلات بھی ملتی ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سارے کے سارے یا ان کا پورا نظام ہی غلط ہے تو میرے مطلب بھائی ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ جو کشمیر کے ساتھ ملاتے ہیں یہ بالکل غلط ہے سعودی عرب کی ایک یمن کی ایک باقاعدہ حکومت تھی وہاں باقاعدہ باغیوں کو داخل کیا پاکستان کے اندر ٹی ٹی پی آئی ہے دوسرے مختلف لوگ آئے ہیں جنہوں نے آ کر پاکستان کے اندر فتنہ پھیلانے کی کوشش کی تو پاکستان نے ان کے خلاف آپریشن کیا الحمدللہ پاکستان طاقت میں ہے اب سعودی عرب کے ساتھ یمن وہاں کی باقاعدہ حکومت اس حکومت کا تختہ الٹا جائے وہاں پر امریکہ یورپ اسرائیل اور ایران پسے پردہ ان باغیوں کو وہاں پر داخل کریں اور وہ جا کر وہاں کے باقاعدہ جو صدر ہے اس کے صدر ہاؤس پر قبضہ وزیراعظم ہاؤس پر قبضہ وہاں کے قبضہ دار الحکومت پر قبضہ سارا فتنہ بپا کیا اور وہاں پورے کا پورا نظام الٹ دیا وہ بےچارہ صدر بھاگ کر سعودی عرب میں چلا گیا اور اس نے اپنے قریبی ہم سایہ مسلمان ملکوں سے مدد طلب کی کہ یہ باغی آگے ہیں آپ ان کے خلاف ہماری مدد کریں تو اس بنیاد پر اس بنیاد پر میرے مختلف اور بہنوں وہ سعودی عرب یا عرب اتحاد وہاں پر داخل ہوا ان کی مدد کرنے کے لیے ایک تو یہ ایشو ہے دوسرے نمبر پر کیا آپ لوگ نہیں جانتے کہ یہ ہوسی اور حزب اللہ یہ ظالم شیع ہیں رافضی ہیں اور ان کے اندر نصحری لوگ بھی موجود ہیں اور انہوں نے باقاعدہ عرب کے مختلف نیوز چینلز پر یہ کہا تھا کہ ہم سعودی حکومت اور وہاں کے لوگوں کو کافر اور مرتت سمجھتے ہیں ہم ان کے خلاف لڑنا یہودیوں کے خلاف لڑنے سے زیادہ ثواب کا باعث سمجھتے ہیں اور ہم حرمائن شریفین پر قبضہ کریں گے وہاں سے عقیدہ توحید وہ نظام ختم کر کے ہم وہاں شیت اور اس قسم کے فتنے لے کر آئیں گے یہ تو اس ایجنڈے پر کام کر رہے تھے اب کون ہے جو یہ کہے گا کہ اس کا کشمیر کے ساتھ تقابل ہے یہ میں سمجھتا ہوں بالکل کم علمی اور تعصب کی بنیاد پر یہ سوال تھا اللہ رب العالمین ہمیں صحیح منحج سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے بآخر دعوانا ان الحمد رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ